بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قاف والقرآن المجید قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں بل ان جاءہم هذا شيء عجيب لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے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 کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیئے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی تا تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں جنتی بل اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابہ تے بتہ ہوتا ہے یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے قبلهم قوم نوح الرس ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں اور عاد اور فرعون اور لوت کے بھائی الد اور بن کے رہنے والے اور توبا کی قوم غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی الاول بل هم من خلق جدید کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں نہیں بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن من حبل اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں عن وعن الشمال جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں ما يلفظ من قول إلا لديه عتید کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے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 اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا لَقَدْ كُنتَ فِي مِّن عَنْكَ غِطَاءَكَ الْيَوْمَ <حَدید> یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا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 قَالَ خَر ب وَقّنا م أَفغَتُهُ وَلَِ كَ فِي ضلٍَ ذَعيد اس کا ساتھ ہی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کے وعید بھیج چکے تھے ما القول لدي وما أنا ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے اس دن ہم دو سے پوچھیں گے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 من وجاء بقلب جو اللہ سے بندے کے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا گل حلود اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے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 وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے وہ شہروں میں گشت کرنے لگے کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے شہید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 اور رات کے بعد اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنظیم کیا کرویب اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ شیخ یقینا سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے لین ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے لائن اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے